سب ٹھیک ہے سے جی آواز آ رہی ہے ٹھیک انشاءاللہ اللہ اللہ سے دعا ہے کہ سب خیر خیریت سے حافظ سے ہوں انشاءاللہ کا یہ ہماری بات چل رہی تھی بابو الما ولیما کے بارے میں فسٹ لیول ہم نے پڑھ لی اور اس کے بعد فصل ساری سے ہم نے سبق کا آغاز کرنا ہے الفسل صفحہ نمبر ہے دو سو چھیاسی جو قدیم کتب ہے اس میں دو سو چھیاسی مرتبہ رحمانی میں درمیان سے تھوڑے سے نیچے الفاظ شروع ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان نبی صلی اللہ, تعالی انہو ان صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ پیش کیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نکاح کے بعد کچھ ستو اور تمر ستو پیش کیے جو کہ جو سے تقریبا یہ بنائے جاتے تھے اور کچھ کجورے پیش کی اس لیے ضروری نہیں کہ گوشت وا وغیرہ کوئی چیز کو کوئی چیز کو کھانے کی ہو. پیش کر سکتے ہیں فرأى القرام قد ضرب في ناحية البيت فرجع قالت فاتمة فتبعته فقلت يا رسول الله ما ردك قال إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا رواه أحمد وابن ماجة سفينة لما أولاة أمي سالمكي يعني خادمتي سفينة یہ خادمت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرماتی ہے کہ ایک آدمی نے ضیافت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان رجلن ضعف علی ابن ضیافت میں یہ ہوتا ہے کہ کسی نے اپنے گھر پہ بلا لیا جا کے وہاں تم نے کانا کھا لیا یہ بھی ایک دعوت ہے ضیافت ضیافت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی نے اپنے گھر میں کانا بنا کر تمہارے گھر میں لے کر آیا کھانے کے لیے یہ بھی ایک قسم ہے ضیافت کی تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی کانا لے کر آیا حضرت علی رضی اللہ تعالی کی طرف حضرت علی کی ضیافت کی گھر میں ان کو کانا پہنچا دیا فس تو امن اس آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے یا یہ ہے کہ ان علی طالب ایک آدمی نے مہمان بن کر آیا حضرت علی علیب ابی طالب کی طرف یعنی مہمان بنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فسنا علہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کے واسطے کانا بنا لیے گھر میں کانا بن گیا مہمان گھر میں جب مہمان ہو تو ایک رشتہ داروں میں سے بھی کسی ایک بندے دو کو آپ بلا سکتے ہیں کھانا زیادہ ہوتا ہے تقریباً اکال فاطمہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تمنا کے اظہار کیا اور حضرت علی سے فرمایا لو دعونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم بلا لیتے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اچھا ہوتا کھانا تو ہے زیادہ کھانا بہت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کے ہمارے ساتھ کھانا کھا لیتے اگر کا ہم بلا لیتے رسول اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی ہمارے ساتھ کھا لیتے فدعوه فس انہوں نے بلا لیا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی تمنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بلائے کہ ہمارے گھر میں کھانا پکا ہوا ہے مہمان آیا ہو تو آپ بھی آجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے باب ایجاد ال فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ان ابی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اپنے دونوں ہاتھ مبارک رکھے کس پہ دروازے کے چوکٹ پر احباب اس کو اور ان کو عربی میں ایک اور نام بھی لیتے ہیں اطار بھی لیا جاتا ہے اطار حمزہ فا را فرم کو کہتے ہیں یہ فریم بھی ہوتا ہے دروازے کی چوکاہ تو اس پہ ہاتھ رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر القرامہ جب ہاتھ رکھا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے سامنے پردے دیکھے کے پردہ کمرے میں پردہ لٹک رہے کے کمرے میں ادورا تلبئی وہ پردہ لٹکایا گیا لگایا گیا تھا ایک گھر کے طرف مطلب یہ کہ پردہ کمرے میں ایک طرف پہ پردہ لگا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرجا وہاں سے لوٹ پڑے چل پڑے اندر کمرے میں لیا گھر کے اندر وہاں سے واپس چل پڑے فاطمہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے فطبی تو میں نے پیچھا گیا رسول اللہ, اللہ کے پیچھے, پیچھے میرے ابو واپس کیوں ہوئے قالت يا رسول اللہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رد تا کا اس چیز نے تو میں لٹا دیا واپس کیوں ہوئے کیا ہوا پیچھے نے کچھ کہا قال انه ليس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیشک بات یہ ہے کہ نہیں مناسب مناص میرے لیے اولی نبی یا کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے ان يدخل بيتا کہ وہ داخل ہو جائے ایک گھر میں مزوقا جو گھر مزین ہو وہ نقش ہو جس میں پردے وغیرہ لٹکے ہو خوبصورت بنایا ہو یعنی میرے شان یہ نہیں ہے حالن کے عام پردے تو جائز ہے اگر اس میں کوئی تصویریں وغیرہ نہ ہو لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیوں کیا حالن کی جائز تو ہے لیکن یہ تقویٰ کے خلاف ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ میری بیٹی ہے داماد ہے یہ نہ ہو کہ ان کی دل لگی ہو جائے کس نے دنیا میں دنیا میں ایسا محبت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے دنیا کے ساتھ اور ان چیزوں کے پاس ساتھ نہیں جانا یعنی سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا یہ بہتر ہے تو اپنی بیٹی پر وہ ڈر رہا تھا کہ کہاں فاطمہ کا دل دنیا کی طرف نہ لگ جائے ہاں جی آخرت کی فکر ہونی چاہیے ہر وقت تو نبی کے لیے میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ ایسے گھر میں داخل ہو جو گھر مزین بنا دیا گیا ہو منقش ہو یہ چیز رسول صلی اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نہیں پسند کرتے تھے شادی کی زندگی تھی چٹائی پر لیٹنا ہاں ایک سرانہ ہے سر کے نیچے رکھنا رسول صلی اللہ سلم کی زندگی بڑی سمپل سی اور سی تھی جتنی زندگی سادی ہو اتنا ہی انسان کو اس میں کیا ہوتا ہے سہولت ہوتا ہے فکر غم نہیں ہوتی اگر دنیا کی چیزیں آپ لگ جائیں پوری کرنی ہے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے یہ دنیا کی چیزیں پوری ہوتی نہیں ہے کوئی نہ کوئی کمی رہتی ہے اس لحاظ سے یعنی قوت لا مود زندگی اگر گزر جاتی ہے تو اس پہ شکر کرنا چاہیے روا احمد نماجا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کیا پسند نہیں کیا بعض مہاد کہتے ہیں شاید اس میں کوئی چھوٹی چھوٹی شکلیں یا تصویریں بنی ہوئی تھی غلطی سے تو اس وجہ سے پردہ کسی نے دیا ہوگا تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہوئے ایک دفعہ ایک حدیث اور بھی ہے حج عائشہ کے کمرے میں اسی طرح کوئی چیز دیتی تھی اور اس کو ہٹانے کا حکم دیا تھا کہ اس کو ہٹاؤ اس میں تصویریں ہیں اگر تصویریں ہیں تو اس گھر میں فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں فرشتے ہو یا ویسے ہی کوئی کتا رکھا ہو شوق کے لیے کیوں کہ آج کل رکھتے ہیں لوگ اور صبح صبح واک کے لیے ساتھ لے کے جا رہے ہیں دادا کو کیا کروا رہے ہیں واک کروا رہے فجر کی نماز نہیں پڑھنی لیکن کتے کو واک ضرور کروانی ٹھیک ہے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اس سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہاں کا فرشتہ یا ملک الموت وہ تو ڈائریکٹ آتا جس سے نہیں پوچھتا نہ کتے سے ڈرتا اور نہ کسی تصویر سے لگا لے تو تب بھی آ جائے گا صلی اللہ علیہ ومن دخل آل دعوت ان دخل سارقا ابو داود عمر رضی اللہ, تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مندور جس کو بلایا گیا کسی دعوت پر اور اس نے اجابت نہیں کی دعوت قبول نہیں کیا نہیں کیا دعوت نے بے شک اس نے نفرمانی کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب یہ ہے کہ دعوت کی اجابت یہ کیا ہے یہ واجب ہے کہ اس میں کوئی ناجائز کام نہ ہو رہا ہو کوئی اللہ کی مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کوئی حرام کام نہ ہو رہا ہو تو پھر جانا چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دعوت پہ کوئی حرام کام ہو رہا ہے یا اس میں کوئی ناجائز کام ہو رہا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہے پھر نہ بھی جائے تو کوئی بات نہیں ہے. نہ جانا تو بہتر ہے تو اس نے پھر نا فرمانی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, کی کیونکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق دعوت کی اجازت ضروری ہے اگر کوئی عذر نہیں ہے بندہ خلا غیر دعوت جو آدمی داخل ہوتا ہے کسی دعوت پر جا کر بغیر بلائے ان بلائے ٹھیک ہے جی بل بلائے کیا کیا اس نے کیا کے کانا کالیے دعوت میں شامل ہوا دعوت کسی اور لوگوں کے لیے لیکن یہ ویسے ہی چلا گیا اس طرح جس نے کیا دخل فارق یہ داخل ہوا چھوڑ بن کر ہاں جی و خرج مغیر اور غاصب ہو کر <coughs> یہ کیا ہو گیا وہاں سے نکلا مغیر کیا نا ڈاکٹر ڈالا اس نے غصب کیا نا جی یہ کیا, کیا اس نے حال مغران گویا کہ نکلا غصب کر کے وہاں سے غصب کر کے کہایا بن کر نکلا وہاں سے یہ جائز نہیں ہے کسی دعوت پر کسی کو دعوت نہ, نہ بلایا گیا ہو ویسے آنکھیں جا کے بیٹھ گیا اور نکلے یہ غلط بات ہے صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی روایت کرتے ہیں جو کہ صحابہ کرام میں سے ہے وہ یہ فرماتے ہیں کیونکہ اس میں اطلاح نہیں ہے کہ آدمی کا نام کیا ہے ان رجولین سے ذکر کر دیا جب راوی کو پتہ نہیں ہے روایت کرنے والے ہاں کس کس صحابی سے روایت ہے تو کہا کہ ایک صحابی سے روایت ہے وہ روایت کیا ہے یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو دعوتیں جمع ہو جائے آپ کو دعوت آئیے دو لیکن وقت ایک ہے ایک ہی وقت پہ دو دعوتیں آ گئی اس نے بھی بلا لیا اور اس نے بھی بلا لیا لیکن آپ ان میں سے ایک پہ جا سکتے دونوں پہ نہیں جا سکتے کیونکہ ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے تو اگر ایک پہ جاتے دوسرا رہ جاتے تو اس دوسرے پہ جاتے تو پہلا رہ جاتا تو پھر کیا کرے اس کا حکم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہیں قریب ترین پڑھتا ہو دعوت کی جگہ جو قریب ترین ہو تمہارے گھر کے اس کی دعوت قبول کرو ادھر چل جاؤ ہاں کس لحاظ سے بابند دروازے کے لحاظ سے مثلا محلے میں دو گھروں سے تمہیں دعوت آ گئی ابھی آپ دیکھ لیں کہ میرے دروازے کے قریب کس کا دروازہ پڑ رہا ہے کون سا گائی جو ہے وہ میرے گھر کے قریب ہے تو حق اس کا بنتا ہے پہلے اس کو کیا کرو اس سے جا کے ملو ان کا دعوت کرو وہ ان سبق حد سبق اگر ان میں سے ایک نے پہلے دعوت دیا ہے دوسرے نے دوسرا دیا ہے آخر میں دیا کیا مطلب ایک آدمی نے دعوت دی آپ کو دو دن پہلے اور ایک نے دیے ایک دن پہلے تو جو دو دن پہلے تمہیں کہہ چکے ہیں تو حق اس کا بنتا ہے پہلے اس کی طرف چلے جاؤ جو دعوت دینے میں سبت اس کو حاصل ہے تو اس کا حق بنتا ہے احمد روا ہوا علي بن رضی اللہ تعالیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا پہلے دن کا تو یہ حق ہے پہلے دن یعنی کس کا ولیمے کا ولیمے کے پہلے دن میں جو تعام گا یہ حق ہے یہ سنت ہے اور یوم سانی کا تو یہ حق ہے مطلب یہ اس پر فرض بن جاتا ہے یا واجب ہے حق سے مراد واجب لے سکتے ہیں اور واجبان فرض بھی ہوتا ہے اور دوسرے دن کا جو تو ہے یہ کیا ہے یہ سنت ہے یا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مہمان آ جائے تو پہلا دن تم پر واجب ہے اس کو کھانا کھلانا دوسرا دن نہیں گیا دوسرا دن بھی تو سنت ہے لیکن اس سے ولیمی کے دعوت مراد ہو تیسرے دن دعوت کرنا لوگوں کو کانا کھلانا ولیمے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمات یہ ریا کاری ہے یہ ہو تیسرے دن بھی لوگوں کو ولیمے کی دعوت کھلائی جا رہی ہے جی کانا کھلایا جا رہا تو یہ ایک قسم کے ریاکاری کا پہلو اس میں ایک دن دو دن کھلائے بس کافی اور تیسرے دن کا یہ سما ہے یعنی یہ ریاکاری ہے شہرت ہے شہرت کے لیے کھلایا جا رہا ہے من سما سمع اللہ جس نے ریاکاری کے کی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کر دی اللہ بھی اس کے ساتھ ریاکاری کا معاملہ فرما دیں گے اس کو اللہ تعالی مشہور کریں گے بدناموں میں ٹھیک ہے اس پہ کوئی ثواب نہیں ہے ریاکاری جو ہے یہ اللہ کے ساتھ کیا ہے مقابلہ کرنے والی بات ہے کی ریا اللہ کی چادر ہے جسے حدیث میں آپ جی اللہ کی چادر کوئی نہیں لے سکتا اس کا لینے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے یہ اللہ کا حق لہذا جس نے بھی حجی کیا کر دیا فہر کرنے والے کو ہاں جی منع کیا کیا فہر نہ کیا کرے اگر فہر کرو گے تو اللہ بھی تمہارے اوپر فخر کریں گے تمہارا پرواہ نہیں رکھیں گے اللہ بھی کیا ہے فخور ہے تو لہٰذا جب اللہ فخر پہ آتے ہیں تو آپ کو چھوڑ دیں گے اللہ سے پھر پرواہ نہیں کرتے جب اللہ نے پرواہ چھوڑ دی آپ کے ساتھ تعلق چھوڑ دیا تو آپ کہاں جاؤ گے تو آپ کا تو کوئی اور در ہے ہی نہیں تو لہٰذا در بدر ہو جاؤ گے در بدر ہو جاؤ گے یعنی تمہارا در نہیں رہے گا رواہ اب اللہ یہ ترمیزی کی روایت ہے روا ترمیزی اللہ عن عباس اللہ ان صلی اللہ ایک اور دعوت ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس طرح دعوت پہ نہیں جانا چاہیے متبار این متبار این سے مراد ان لوگوں کے دعوت جو کہ متفاخرین ہو آپس میں مقابلتاً دعوتیں کرتے ہو چاہے وہ ولیمے کا ہو کسی اور معاملے میں ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فخر کرنے والوں کی دعوت نہیں کرنی چاہیے اس سے منع کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے فخر سے مراد کیا ہے ایک آدمی نے دعوت کی اپنے دوستوں کا اس کا اور دوستوں اٹھا اس نے اس سے اچھی دعوت بلائے لوگوں کو یہ متفاخیر ہے کیا ہے سینگ اڑائے ایک دوسرے کے ساتھ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں میں نے اچھی دعوت کی تاکہ لوگ میری تعریف کریں وہ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میں نے اچھی دعوت اس سے اچھی کرنی ہے تاکہ زیادہ تعریف میری ہو یہ کیا ہے یہ دکھاوے کی جو دعوتیں اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ چاہے ولیمی کی دعوت ہوں آج کل تو ولیمے بھی, بھی کرتے ہیں لوگ ہاں جی ہیں فلان کے بیٹے کا ولیمہ اس میں یہ یہ کھانے تھے تو ہمارے دعوت بیٹے کے ولیمے میں اس سے کم نہیں ہونا چاہیے زیادہ ہونا چاہیے تاکہ لوگ ہمیں ان سے کم تر نہ سمجھے کم از کم لوگ یہ تو کہیں کہ ان سے زیادہ یہ لوگ امیر ہے اور زیادہ ان سے سخی ہے اور یہ زیادہ اچھا کھانا کھلا سکتے تھے ان سے لہٰذا کھلا لیا یہ بات اس طرح ہوتی ہے تو دکھاوے کے لیے جب دعوت ہو تو سمجھتے کہ دکھاوے کا ہے یا مقابلتاً ایک دوسرے کی کیا کر رہے ہیں دعوتیں کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا نہان کیونکہ اس میں کیا ہے ریاکاری ہے ریاکاری اور ریاکاری اس میں خلاص نہیں ہے جب مخلص نہیں ہے وہ آدمی اپنے دعوت کے لانے میں تو لہٰذی دعوت میں نہ جاؤ اس کی دعوت مت کہو. حضرت محی جو ہے صاحبی مسابی وہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث حضرت کرما نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اس میں عبداللہ ابن عباس بیج میں نہیں ہے یعنی یہ حدیث حضرت کرما نے پہنچائی ہے رسول اللہ علیہ وسلم تک بیچ میں جو واسطہ ابن عباس کی ہے یہ نہیں ہے بہرحال اس میں کیا ہے روایت میں اختلاف الفاظ رضی اللہ تعالیٰ عالیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیسری فصل ہے کس سے ابو سے روایت ہے جو مقابل فخر کے ذریعے سے دعوت کرتے ایک دوسرے کے حاجی سیلاب لا جابان ان کا اجابت نہیں کی جاتی اجابت نہیں کی جاتی مراد کیا ہے اس کی دعوت نہیں قبول کی جاتی اور قبول کرنی ضروری نہیں ہے ان کا توام بھی نہیں کہا جاتا یعنی نہ کہنے کا حکم ہے نہ کہا امام احمد ابن حمبل فرماتے ہیں یعنی ضیاء و تبارئین کا ترجمہ امام احمد ابن حمبل نے بتا دیا کہ دونوں پیش آتے ہیں ضیافت کرتے ہوئے مطلب ایک دوسرے کے لوگ کیا کرتے لوگ دعوتیں کرتے ہیں لوگوں کی اور آپس میں دو فریق کیا کر رہے ہیں معارضہ کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں یعنی تکبر اور یا ان دکھاوی کے لیے اس میں کیا ہوتا ہے بڑائی ظاہر کرنی مقصد ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ دکھاوا مقصد ہوتا ہے تو اس طرح دعوتوں سے گریز کرنی چاہیے اس طرح دعوتوں پر نہیں جانا چاہیے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مانا فرمایا ع صلی اللہ علیہ وسلم ابن حسین فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا فاسقین کے دعوت کی جابت سے جو فاسق لوگ ہوتے ہیں فاصل سے منع کیا ہے بدکار وہ لوگ جو کیا اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں بدکار ہے شریعت کے پابند نہیں ہے فاسق میں یہ بھی آتا ہے کہ جس کا رزق حلال نہ ہو فاسق میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ اثر کی مخالفت کا فاسق وہ بھی ہے جو کہ اپنے کاروبار میں دان داندلی سے کام لیتا ہو لوگوں کا حق مارنا ہی اپنا حق سمجھتا ہو اور اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتا ہے کہ میں نے حق مار لیا لوگوں کو لوگوں کو کیا دیا دھوکہ دیا یہ فاسق ہے تو فاسق کا کام اور اس کے اجابت یہ بھی ضروری نہیں ہے مسلمان پر کے طعام سے کیا ہو جائے ان شامل ایمان ان لا ولا ما هو حلال عنده حدیث ہے اس کے بارے میں کہ جس نے دعوت دی اور, اور آپ کا مسلمان بھائی ہے آپ کو پتا کلمہ مبو ہے مسلمان ہے جب دعوت دی تو آپ کو اس کی دعوت قبول کرو جاؤ کھاؤ اور جو پینے کی چیزیں ہیں وہ پی لو اور یہ پوچھے مت یہ کہاں سے کمایا کیسے کمایا حلال ہے یا نہیں ہے خشک صوفی نہیں بننا اس میں یہ نہ ہو کہ میں بڑا متقی ہوں اور ان سے پوچھ گچھ شروع کر دے جا کے عدالت میں کھڑا کر دے گی تم نے کہاں سے کمایا کیسے کمایا اس میں کوئی حرام کا شبہ تو نہیں ہے نہیں بھائی مسلمان ہے آپ کا مسلمان بھائی نے دعوت سمجھ لے کہ مسلمان مسلمان ہے تو پھر آپ مسلمان سمجھتے تو سمجھ کہ باقی کیا رزق بھی اس کا حلال ہوگا کھانے پینے کی چیز ہے حلال ہے تو لہٰذا کے تحقیق پہ نہیں لگنا تم نے یہ نہ کرو ورنہ اس بےچاری کو کیا ہو جائے گی شرمندگی کی ہو جائے گی وہ کہے گا کہ غیر کیا مصیبت سر پہ میں نے کڑی کر دی اس کو بلا لیے ہاں جی یہ تو میرے اوپر شک کرنے لگا تو لہٰذا اس کی کیا ہو جائے گی تو ہو جائے گی اس طرح نہ کرے ابھی کریم سر سلم نے اس طرح کرنے سے منع فرمایا اس صورت میں کی معلوم ہو کہ واقعی اس کا رزق کیا ہے عام طور پہ رزق حلال ہے حرام سے نکل آتا. تو لہٰذا پھر تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے ظاہری طور پہ مسلمان ہے حلال کمائی ہے اس کی ٹھیک ہے اس کی دعوت پہ اب جائے کھائے پیئے لیکن تحقیقات نہ کرے سوال نہ کرے اس سے یہ حلال بھی ہے یا نہیں اس سے کوئی حرام کا شبہ تو نہیں ہے یہ جو پینے کی چیزیں اب لائیں پتہ نہیں یہ چھری کا پانی تو نہیں ہے فلان تو نہیں ہے اس طرح یہ باتیں پوچھ کر اس بیچارے کو شبندہ نہ کر کرے بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے شکی مزاج ٹھیک ہے نا جی تو اس طرح پہ یہ باتیں ٹھیک نہیں ہوتی لہٰذا اس میں احتیاط کرنا چاہیے اگلے کی توہین نہ ہو وہ بیچارہ تمہارے کرام کرتا ہے تمہیں سردار سمجھتا ہے تمہیں دعوت دیتا ہے اور تمہیں بلاتا ہے کہنے پر اور تم آگے یہ حرکت کر جاؤ تو اس کے دل میں کیا گزرے گی اس, اس سے گریز کرنا چاہیے ابو ہر فرماتے چلا جاتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے طرف دعوت پر ہی اس کو چاہیے کانے سے پوچھے مت ایک کیسا کمایا یعنی اس سے نہ پوچھے آجی. تاکہ سوئی زن پیدا نہ ہو اور اس کو تکلیف نہ ہو حقیقت حال کھولنے کی کوشش نہ کرے جب اس کا ظلم معلوم نہیں ہے آپ کو حاجی آپ کو معلوم ہے کہ صرف حاجی مسلمان آدمی اچھا آدمی ہے تو بس ٹھیک ہے اس سے اکتفا کر لوں علی کل من توام اس کے پینے کی چیزوں میں صرف پیل ہے پیل ہے اس کا مطلب یہ ہے پھیلے سے مراد یہ ہے کہ چائے ہے پھیلے کی چیزیں ہیں آپ پھیلے اس میں سے ولا رواح الحادث سالا سال بیعقی بیعقی نے تینوں حادث کا روایت فرمایا شاہب علیمان اور فرمایا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر یہ صحیح ثابت تو تمہیں کہ فلان ظاہری طور پر کیا ہے مسلمان ہے اور مسلمان جو ہوتا ہے وہ نہیں کلاتا نہیں کلاتا مگر اس چیز میں سے جو کہ حلال ہو اس کے ہاں لہذا وہ حرام کبھی چلاتا نہیں ہے نہ پھیلاتا ہے تو مسلمان ظاہری طور پر یہ ہی ہوتا ہے تو پھر اس میں تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں پھر آپ الجھن میں نہ پڑے نہ اس بےچاری کو شرمندہ کرے نہ اپنے آپ کو وہاں ریا کاری کر کے بڑا مستقی ثابت کرنے کی کوشش کرے یہ نہ کیا کرے کیا ہے اگلے کی قسط پہ یعنی عزت پر عزت آئے گی اور اس کا عزت نسل کو مجروح نہ کرنا قسم القسم انشاءاللہ یہاں سے پھر قال طلب ان الله جل شانو ان باطوا پر سبحان ربيك رب العز عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين